ایک سو انتس آیات بنیادی مضامین میں مشرقین عرب اہل کتاب اور منافقین کے خلاف جہاد کی فرضیت کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو مسلسل وہاں پر سازشیں کر رہے تھے بہت سے موقعوں پر انہوں نے حکم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل اللہ جان لینے کی بھی سازشیں کی اس کے علاوہ ان کے مشن کو ناکام کرنے کے لیے بہت سی سازشیں کی دشمنوں کے ساتھ ساز باز کیا اس لیے ان کے خلاف اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کی فرضیت کا حکم دے دی. پھر مسلمانوں کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خیر خواہی ہے ان کی قدر کرنے کا حکم کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں پر بہت ہی زیادہ نرم بہت ہی زیادہ رحیم سب سے پہلے تو مشرقین عرب اور یہ جو کفر کے امام تھے ان کے خلاف جہاد کا حکم دیا گیا ان کے خلاف قتال کا حکم دیا گیا اور قریش کے خلاف باقاعدہ فرد جرمائد کی گئی کیونکہ انہوں نے صلاح حدیبیہ کی خلاف ورزی کر دی ایک معاہدہ ہوا اس کی معاہدہ شکنی ہوئی اسی لیے قریش مکہ کو کہلیت سے معزول کر دیا گیا اور کہا گیا کہ اللہ کے گھروں کی تعمیر کا حق بھی ان کو نہیں ہے اللہ پر آخرت پر ایمان لا کر, نماز اور زکوٰۃ پر عمل پیرا ہونے والے اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرنے والے جو سچے مؤمنین ہیں اور مجاہدین ہیں صرف ہی کو حق ہے کہ وہ خانہ کا کے متولی مسلمانوں کو دین کی ترجیحات واضح طور پر بیان ہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد ان معاملات کو رشتہ داروں اور دنیا کے دیگر جتنے بھی معاملات ہیں ان پر ترجیح دینی چاہیے اگر وہ ترجیح نہ دیں تو پھر اللہ کے فیصلے کا ان کو انتظار کرنا پڑے گا جو کہ ظاہر ہے کہ عذاب ہی کی کوئی نہ کوئی شکل ہوگی اس میں جو احسانات ہوئے ان کا تذکرہ کیا گیا مشرقین مکہ کو نجس قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ ان کی مسجد حرام میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور یہ جو پابندی عائد کرنا ہے یہ ایک طرح سے کعبہ کی تبلیت سے معذولی کا اعلان بھی بن جاتا پھر اہل کتاب یہ لوگ بھی اس وقت مسلسل سازشوں میں مشغول تھے اس لیے ان سے اس وقت تک جنگ کا حکم دیا گیا جب تک وہ اسلامی ریاست کی بالادستی کو تسلیم نہیں کر لیتے اور جزیہ دینے پر راضی نہیں ہو جاتے اہل کتاب پر جو فرد جرم آئے کی گئی ان میں یہ بھی شامل ہے کہ انہوں نے حضرت علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا اور شرک کیا مشرک بن بیٹھے انہوں نے لوگوں کا مال ہڑپ کرنے کے لیے بخیل جو علماء ہیں اور جو صوفیات من مانی باتیں ہیں خود سے کھڑی ہوئی باتیں ہیں ان کو حلال سمجھا اور انہی کی بنیاد پر حرام قرار دیا اس وقت ظاہر ہے قرآن مجید سے پہلے تو جیسے یہودیوں کے پاس دورات تھی زبور تھی عیسائیوں کے پاس انجیل تھی قرآن سے مقابلہ کر کے دیکھنے کی اس کو دیکھنے کی کھول کے زحمت ہی گوارہ نہیں کی کہ بھئی جو باتیں ان کے یہ جھوٹے اور ان کے یہ جو جھوٹے علماء اور بخیل علماء جو ہے ان کو بتا رہے ہیں وہ کہاں تک درست ہیں انہوں نے اللہ کو اپنا رب حاکم اور شارے نہیں بنایا بلکہ انہوں نے ان لوگوں کو اپنا شارع بنا دیے ایسے جو دنیا پرست علماء ہیں اور رہنماء ہیں ان کو کہہ دیا گیا کہ ان کا مقام جہنم ہے مشرقین مکہ کے جرائم گنوائے گئے انہوں نے بے تہاشا عجیب و غریب قسم کے معاملات جو ہیں وہ گھڑ لیے تھے یہاں تک کہ وہ جو ہمارا کیلینڈر ہے اس کے اندر بھی تبدلی مند مانی کر لیتے تھے اس کی ایک مثال آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ 4 مہینے حرمت کے پہلے بھی تھے چار مہینے حرمت کے جس کے اندر کفار مکہ بھی کسی قسم کی لڑائی بھڑائی نہیں کیا کرتے لیکن ان لوگوں نے یہاں تک گستاخی کی کہ جب ان حرمت والے مہینوں میں لڑنا چاہتے تھے تو فوراً فیصلہ کر لیتے تھے کہ چلیں جی ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ محرم نہیں یہ سفر تو چلو لڑتے ہیں اس طرح انہوں نے اتنی زیادہ اس کیلنڈر میں تبدیلیاں کر لی تھی کہ اصل دن اصل مہینہ سب گم ہو گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج پہ خطبہ فرمایا تو وہاں پھر آپ نے اعلان فرمایا کہ آج آج کی تاریخ میں جو اصل دن ہے اور اصل جو کیلنڈر ہے وہ اپنی اصل حالت میں واپس آ گئے ورنہ ان لوگوں نے تو جب جی چاہتا ہے اپنی مرضی کے حساب سے جمعہ نہیں آج ہم کہہ لیتے کہ آج ہے اور ہفتے سے شروع ہو جاتے تھے یا آج فلاں مہینہ نہیں ہے فلاں مہینہ اس سے شروع ہو جاتا تھا یہ ایک مثال ہے اس طرح کی بے تحاشا معاملات یہ لوگ کیا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور دیا کہ یہ جو لوگ ان کے خلاف متحد ہو ان سے جنگ لڑنا جو ہے وہ ضروری ہے اور مسلمانوں کو باقاعدہ ترغیب نے واضح طور پہ یہاں پہ بیان کر دیا کہ جو لوگ جہاد نہ کریں گے ان پر عظیم قسم کا عذاب نازل کیا جائے گا اور ان کو تبدیل کر دیا جائے گا ان کی جگہ کسی اور کو لگا دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کا ذکر کیا کہ یہ جو کافر ہیں ان کے کلموں کو اللہ نے نیچا کر دیا اور اللہ کا جو کلمہ ہے وہی بلند و بالا ہو کر رہا پھر منافقین ہیں منافقین کے خلاف فرد جرم پھر رائد کی گئی یہ وہ لوگ تھے جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے جو کلمہ بھی پڑھتے تھے اکثر اوقات نماز میں بھی مسلمانوں صحابہ کرم رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ نماز بھی پڑھا لیا کرتے تھے لیکن یہ پہچانے جب گئے تو اس کے لیے کچھ نشانیاں سب سے پہلے تو یہ نشانی کہ جو شرعی جنگ ہوتی تھی جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اعلان فرماتے تھے اس جنگ سے یہ رخصت طلب کرتے تھے اور عجیب و غریب قسم کے بغیر عذر کے یہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے تھے اور نتیجہ یہ تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے مختلف فتنوں میں گرفتار ہو جاتی تھی ان کا ماضی جو ہے وہ داغدار تھا بلکہ الٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ان کو رخصت کیوں دیتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج کے تھے جب وہ ان میں سے کوئی آ کے کہتا تھا کہ میرا میں اس وجہ سے نہیں جا سکتا میں اس وجہ سے نہیں جا سکتا تو آپ نے ایک آدھ موقع پہ رخصت عطا فرما دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا کہ آپ ان کو رخصت کیوں دیتے اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو مسلمان ہیں اس معاملے میں ان کو دو میں سے ایک چیز ضرور ملے گی یا ان کو فتح ملے گی یا ان کو شہادت ملے گی پھر اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ منافقین کو یا براہ راست اور یا بالواسطہ مسلمانوں کے ذریعے ہلاک کر دیا جائے گا اور جس کا ایمان درست نہیں ہے اس کے صدقات کو قبول نہیں کیا جائے گا. منافقین میں ایک اور بھی مسئلہ تھا کہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف جو مد ہیں اس میں جو تقسیم فرماتے تھے ان کو اس پہ بھی اعتراض ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ اعتراضات کیا کرتے تھے انہیں بتایا گیا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ منافقین کو نہیں دینی بلکہ اس کے لیے مختلف مدات جو ہے وہ بیان کیے گئی اور کہا گیا کہ حکم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو بھی اعتراض کرے گا اس کو عظیم اور علیم عذاب جو ہے اسے بھگتنا پڑے زکاة کے لیے بتایا گیا کہ فقراء جو غریب لوگ ہیں جو فقیر لوگ ہیں ان کو دی جا سکتی ہے مسکینوں کو دی جا سکتی ہے جو صدقات کے کام پر مامور ہیں ان کو دی جا سکتی ہے گردنوں کو چھڑانے کے لیے جیسے اگر کسی کی سزائے موت ہو چکی ہے اور وہ دیت دینے کے قابل نہیں ہے اور جو رشتہ دار ہیں وہ دیت لینے کو تیار ہیں تو اس کو بچانے کے لیے غلام کو غلامی سے آزاد کرنے کے لیے اس قسم کے معاملات میں قرض داروں کو مدد کرنے کے لیے تاکہ ان کا قرضہ جو ہے وہ اتر سکے جو مسافر ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ اس طرح سے آٹھ مختلف مصرف بیان کیے گئے کہ زکوٰۃ ان کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے پھر منافقین کی جو قسمیں ہیں وہ جھوٹی ہیں اور یہ منافقین جو ہیں اس وقت ان کو یہ خدشہ ہر وقت لگا رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نئی آیت یا نئی صورت آ جائے اور ان کے دل کا راز جو ہے وہ کھل نہ جائے ان کی پول جو ہے وہ کھل نہ جائے یہ وہ لوگ ہیں جن کو کہا گیا کہ ان کا انجام جو ہے وہ جہنم ہی ہوگا اور ان کو جو مجرم اقوام تھی ان کے انجام سے ڈرایا گیا جبکہ جو مخلصین ہیں مینین ہیں صحابہ ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ان کی صفات بیان کی گئی اور کہا گیا کہ ان کو جنت کی بشارت ہے اور ان کو کفار سے اور منافقین سے بھی جہاد کا حکم دیا گیا منافقین کا پول کھول دیا گیا کہ ان کے وعدے جھوٹے ہیں اور جب مال آ جاتا ہے اس کے بعد بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے بلکہ جو غریب مسلمان ہیں جو غریب ہونے کے باوجود سخی ہیں فیاض ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو صاف بتا دیا گیا کہ منافقین کے لیے ستر مرتبہ بھی اگر استخفات کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا جنگ تبوک میں بہت سے لوگ تھے جنہوں نے جہاد میں نہ شرکت کرنے کے لیے یہ بہانہ بنایا کہ گرمی بہت زیادہ ہے تو گرمی کی شدت کا بہانہ بنا کے جنہوں نے شرکت نہیں کی صاف کہہ دیا گیا کہ ان کی نماز جنازہ بھی پڑھنے کی اجازت نہیں اس کے مقابلے پہ جو مخلص مجاہدین صحابہ تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ان کے کردار پر اور اس کے اجر پر روشنی ڈالی گئی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ منافقین بظاہر آپ کو لگے مسلمانوں کو کہ ان کے پاس تو بڑی دنیا ہے ان کے پاس تو بڑی دولت ہے ان کے پاس تو بڑی اولاد ہے ان چیزوں سے دھوکہ نہ کھائیں پھر منافقین میں کچھ بدوی کچھ دیہاتی منافقین بھی تھے ان کی بھی انہوں نے بھی جب رخصت طلب کی تو ان کی بھی گرفت کی گئی میدان جہاد سے صرف مریضوں کو اور کمزوروں کو رخصت دی جا سکتی ہے وہ بھی اس صورت میں کہ وہ اسلامی ریاست کے وفادار ہوں اور بغیر کسی جائز شرعی عذر کے جنگ سے رخصت طلب کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب بیان کیا گیا پھر یہ جو دیہاتی اور یہ جو بدبی عرب تھے ان کو کہا گیا کہ یہ کچھ لوگ تو ہیں جو ناواقفیت کی وجہ سے کفر میں اور نفاق میں شدید ہوتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو بوجھ اور جرمانہ سمجھ کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں لیکن وہ اصل میں مسلمانوں کے بد خواہ ہوتے ہیں لیکن کچھ دیہاتی ایسے ہیں جو اہل ایمان ہوتے ہیں پھر انسار اور مہاجرین میں سے ایسے مخلص ہیں کہ یہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ان کے لیے جنت میں باغات ہیں اس کے مقابلے پہ مدینہ کے اندرونی اور مدینہ کے جو ارد گرد بیرونی جتنے بھی منافقین ہیں ان کو کہا گیا کہ ان کو دوہرا عذاب دیا جائے گا وہ لوگ جن سے نیکیاں بھی ہوئیں اور کچھ گنا بھی ہوئے ان پر اللہ نظر عنایت کر سکتا ہے یہ جو منافقین تھے ان کی اتنی دیدہ دلیری تھی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی مسجد کے مقابلے پہ اپنی ان کی عبادت کے معاملے میں اللہ کے میں اپنی ایک مسجد بنانے کی جرت کی مسجد زرار اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ منافقین کی جو مسجد ذرار ہے اس میں نماز نہ پڑھی جائے اور جو مسجد قبا ہے وہ جس کی بنیاد جو ہے تقوع پر ہے وہاں پہ اصل میں نماز ادا کی جائے اور جو مخلص صحابہ ہیں ان کی فضیلت بیان کی پھر جہاد کی ایک طرح کی بیعت ہے کہ اللہ نے جنت کے بدلے جو مجاہد مؤمنین ہیں ان سے ان کے جان اور ان کا مال خرید لیا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام اہل ایمان کو مشرقین کے لیے دعائیں مغفرت کرنے سے منع کر دیے تین صحابہ ایسے تھے جو صرف سستی کی وجہ سے جہاد میں شریک نہ ہو سکے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور زبان سے ایمان لانے والوں کو اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے اور سچے اور مخلص صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ساتھ دینے کی ہدایت کی انفاق کا عجر بتایا گیا جہاد کا عجر بتایا گیا ہر سخاوت ہر ہر قدم پر سخی لوگ اور مجاہدین جو ہیں ان کو اجر اور ثواب سے نوازا جائے گا دین دین کا علم حاصل کرنا دین میں تفقو پیدا کرنا اس کو فرض کفایہ ہے یہ کم از کم کچھ لوگ ہر قبیلے میں ایسے ہوں جو آ کر دین سیکھیں اور واپس جا کر اپنے علاقے میں دعوت دے اور تبلیغ دیں مسلمانوں کو اطراف کے کافر جو ہیں ان کا کتاب کا حکم دیا گیا مختلف صحابہ اور منافقین میں باقاعدہ موازنہ کیا گیا کہ مختلف صحابہ کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے ایمان میں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے جبکہ منافقین وہ ہیں جن کے دلوں میں مسلسل گندگی بڑھتی چلی جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہر سال ایک دفعہ یا دو دفعہ جو منافقین ہیں وہ کسی نہ کسی فتنہ میں گرفتار ہوتے رہتے ہیں پھر اس کے بعد اخری جو سورت توبہ کی دو آیات ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درد مندی کا ذکر ہے لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فعیم تول فک الحسب اللہ اللہ علیہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درد مندی کا ذکر ہے یہاں پہ آپ کی خیر صاہی کا ذکر ہے یہاں پہ آپ کی جو شفقت ہے منیم کے لیے ان کا ذکر ہے کہا گیا کہ وہ شفیق ہیں کہا گیا کہ وہ رحیم ہیں روف ہیں رحیم ہیں اور اس معاملے میں وہ حریث ہیں مؤمنین کی جو تکلیف ہے ان کو جب تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ ان کو شدید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرتی ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ تسلی دی گئی کہ اگر یہ لوگ آپ کی جو کہ آخری رسول ہیں آخری نبی ہیں آپ کی اس خیر خواہی کو اگر کوئی مسترد کرتا ہے تو اس پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور کہا گیا کہ آپ اپنی توجہ آپ اپنے توکل کا اعلان کریں اللہ جو ہے وہ ارش عظیم کا مالک ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امّتی کے لیے روف ہیں رحیم ہیں اور اس معاملے میں وہ انتہائی حریث ہیں ہماری لفظ حریص عام طور پہ منفی معنوں میں لیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حریص کو ایک انتہائی اعلیٰ مخوم کے اندر بیان کیا ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے ہم مسلمانوں کے لیے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کریں اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ان پہ عمل کرنے کی ان کو سمجھنے کی ان کو سیکھنے کی کوشش کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مسلمانوں کے لیے عظیم اجر کا وعدہ کیا ہے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ بار بار عظیم اجر کا وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اللہ تعالی میں عزم دے کہ ہم اللہ کے پیغام کو سمجھیں حضم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو سمجھیں وہاں سے ہم معاملات کو سیکھیں ہم آپ کی اطاعت کریں ہم آپ کی تباہ کریں اور اس طریقے سے ہم اپنا تزکیہ کریں اور نہ صرف دنیا میں ہم مسلمان ہونے کا جو اہلیت ہے اس کی اس کو ثابت کریں بلکہ آخرت کے لیے بھی ہم اپنے لیے انعامات بے بہا انعامات کا سبب بنیں اس صلی اللّہ عیری کر کے ہی و مولانا محمد وعلّہ علیہ و اصحابہ اجمعین برحمتر